وما ذرور كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ انہیں حکم تھا کہ اس پاکیزہ اور تازہ رزق پر قناط کریں اور ذخیرہ نہ کریں لیکن انہوں نے گوشت کو صبح کے لیے جمع کر کے رکھا بخاری میں ہے کہ اس میں سڑان پیدا ہو گئی اگر وہ یہ غلطی نہ کرتے تو وہ آپ ہوتا دوسرا جرم یہ کیا کہ ان بہترین غذاؤں کے بدلے دالیں اور پیاز مانگے کانو انفسہم یزلمون سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی جلم کرتے ہی رہتے تھے مگر ظلم کا نقصان ظالم ہی کو ہوتا ہے خدا کا کچھ نہیں و وَإِن قُلْ لَلُفُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَقُلُوا مِنْهَا حَيْسُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَدْخُلُوا الْبَاوَسِ جَلَقُلُوا حِطَّةٌ نَوْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ الَّذِي لَهُمْ الَّذِينَ رِجْزًا مِّنَ بِمَا فبدی نظر اور جب ہم نے ان سے کہا اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو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 وَإِذْ قُلْ <قرية> شاہ شاہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ کے بیان کے مطابق بنی اسرائیل نے جب بیت المقدس میں جانے سے انکار کر دیا تو چالیس سال کے لیے جنگل میں پھنس گئے اس دور میں انہوں نے ایک شہر فتح کیا تھا تو سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخری دور میں شتیم بستی فتح ہوئی تھی انہیں حکم ہوا فتح کے نشہ میں تکبر نہ کرنا بلکہ شکر الٰہی کے جذبہ سے سر جھکا کر بستی میں داخل ہونا اور کلم استغفار حتت کہنا انہوں نے کی بجائے ہنتتن کہا یعنی گندم مانگی اور تکبر سے مٹک مٹک کر چلے اور عورتوں سے بدکاری کی اللہ تعالیٰ نے ان پر تعاون نازل کی جس سے وہ ہزاروں کی تعداد میں مر گئے اور جب موسا نے اپنی قوم کے لیے خدا سے پانی مانگا تو ہم نے کہا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 اس پر چشموں کے شاید الحجر سے وہی چٹان مراد ہو بنی اسرائیل نے لیکن بعض میں نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل جہاں بھی ٹھہرتے تھے وہاں کسی پتھر پر موسیٰ علیہ اسلام ضرب لگا دیتے تھے واللہ نشفر على طعاب واحد فرنا ويخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقصائها وفومها وعدسها وبطنها قال أتستردلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبقوا مصرا فإن لكم ما سألتم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 یہ اس لیے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناخل کر دیتے تھے یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے وزاحت مصر کا معنی کوئی شہر دالیں اور پیاز مانگنے پر حکم ہوا کہ کسی شہر میں جا کر کھیتی باڑی کرو یہاں وہ مصر مراد نہیں جس سے ہجرت کر چکے تھے بادشاہ نے سلیمانی میں مقدس اور قربان گاہ کے درمیان سنگسار کرا دیا وہ قصہ جھوٹ ہے جس میں زکاریہ علیہ السلام نے درخت سے پناہ مانگی تو انہیں آرے سے چلوا دیا گیا یاہیا علیہ السلام نے یہودیہ کے حکمران ہیرو دیس کو بدکاری سے منع کیا تو اس نے قید کر دیا پھر اپنی معشوتوں کی فرمائش پر ان کا سر قلم کر کے اس کے سامنے نذرانہ پیش کیا ان کے علاوہ بھی یہود نے کئی انبیاء قتل کیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں ان پر غربت و ذلت مسلط کر دی دوسروں کے سہارے اگر انہیں حکومت ملی تو عارضی ثابت ہوئی دولت آئی تو دل و دماغ پر خطرہ چھایا رہا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 جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا تو ایسے ان کے اعمال کا سلا خدا کے ہاں ملے گا اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے وضاحت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے شیس علیہ السلام کے پیروکار ستارہ پرست بن گئے تھے بابل کے حکمران کلدانیوں کا یہی عقیدہ تھا ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ دنیا کے حوادث میں قواقب و نجوم کا کوئی تصربہ نہیں ہے بلکہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اس لیے عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے یہ ستارہ پرست لوگ جو سابی کہلاتے تھے بعد میں عیسائی ہو گئے لیکن خفیہ طور پر اپنے مذہب پر قائم رہے آج کے دور میں اسی کی نقل فرقہ اسماعیلیہ شیعہ ہیں اس آیت میں یہودیوں کے اس دعوی کی تردید ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے خاص رشتہ ہے اس لیے نجات اور جنت صرف ہمارے لیے ہی اور یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ قومی افریقہ کے لوگ ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے ان کے لیے نجات ہے آج میں قرآن اور آخری پیغمبر پر ایمان کا ذکر نہیں ہے اس سے یہ مقابلہ نہیں ہونا چاہیے کہ نجات کے لیے ان پر ایمان لانا ضروری نہیں کیونکہ اس سے کچھ پہلے بنی اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ آخری نبی اور قرآن پر ایمان لاؤ اور مثال اسلام نے اپنی قوم کے لیے جب دائمی رحمت کی دعا کی تھی تو انہیں جواب دیا گیا تھا کہ دائمی رحمت کون کی لیے جو آخری نبی پیروی کریں گے اور ایمان و امل بھی وہی معتبر ہوتا ہے جو وقت کے نبی کی تعلیم کے مطابق ہو اب ختم نبوت کے دور میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کردہ ایمان کا اعتبار ہے اور عمل بنی قبول ہوگا جو اتباع رسول کے جذبہ سے کیا جائے وہ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 اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو پڑ گئے دامن جمع کیا اور احکام کی تفصیل پیش کی اسرائیلی کہنے لگے ہم ایسے احکام کی پیاروی نہیں کر سکتے اللہ تعالی نے کوہ تور کو ان کے سروں پر سورہ عارف، چھتری کی طرح کر دیا تو انہوں نے خوفزدہ ہو کر اتار کا عہد کیا بنی اسرائیل کے حق میں تھا کیونکہ جبر وہ ہوتا ہے جو دین میں داخل کرنے کے لیے ہوتا ہے دین میں داخل ہو جانے کے بعد بد اہدی سے روکنے کے لیے جو سختی کی جائے وہ دین کے استحکام کے لیے ضروری ہوتی ہے رفع تور میں اللہ تعالی کی زبردست قوت کا بھی اظہار تھا تاکہ لوگ ڈرتے رہیں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 اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دی گئی۔ وضاحت فقلنا لهم كونوا قيلدتن خاصين یہودیوں کو ہفتہ کے دن شکار کی مہارت تھی اور حکم تھا کہ دنیا کے کاروبار چھوڑ کر اس دن عبادت کریں۔ لیکن انہوں نے نافرمانی کی اور کاروبار میں لگے رہے۔ ایرا شہر جو بحر الخلزم پر واقع ہے وہاں کے یہودیوں نے دیکھا کہ ہفتہ کے دن مچھلی پانی کی سطح پر اچھل اچھل کر آتی ہے اور دوسرے دنوں میں غائب ہو جاتی ہے تو ان سے سبر نہ یہ ایک امتحان تھا اللہ تعالیٰ ممنوع چیزیں بندوں کے سامنے آج پاتا ہے کہ مجھ سے ڈرتے ہیں یا لالچ میں آ کر نافرمانی کرتے ہیں انہوں نے شکار کے لیے ہیلہ سازی کی کنارے کے قریب گڑھ کھود کر ان میں ہفتہ کے دن پانی چھوڑ دیتے مچھلی بھر جاتی تو راستہ بند کر دیتے اور اتوار کو پکڑ لیتے نیک لوگوں نے بہت سمجھایا لیکن انہوں نے نہ چھوڑی آخر اللہ تعالی نے بدلی تھی بلکہ وہ ان کی اخلاق بندرو جیسے ہو گئے تھے لیکن یہ خیال غلط ہے اس لیے کہ ان کی اخلاق تو پہلے بندرو جیسے ہو چکے تھے اسی کی سزا میں اللہ نے حکم دیا کہ تم پھر بندر ہی بن جاؤ فضا اللہ اس میں موجود لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے اس قصے کو عبرت کہا گیا ہے اور عبرت اخلاقی جرم کو دیکھ کر بلکہ جرم کی سزا دیکھ کر ہوتی ہے اور جب موسا نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا دیتا ہے کہ ایک گائے تباہ کرو وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو موسا نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانتا ہوں کہ نادان بنو وزاحت ان اللہ یا ان یا بنوا بنی اسرائیل میں ایک بے اولاد مالدار شخص کو اس کے بھٹیجے نے قدر کر دیا تاکہ اس کا وارث ہو جائے پھر رات کے وقت اس کی لاش کسی کے دروازے پر پھیر دی اور صبح کو ان سے خون بہا کا مطالبہ کر دیا اس میں لڑائی کی نوبت دیکھی تو کسی نے سمجھایا کہ علیہ السلام نبی ہیں ان سے پوچھو کہ قاتل کون ہیں السلام نے دعا کی تو حکم ہوا کہ ایک گائے جبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مكتول کو لگاؤ وہ زندہ ہو کر بتا دے گا اس حکم میں یہ تعلیم بھی تھی کہ گائے كى پرستش كى بجائے زباہ کرنے میں فائدہ ہے پائے اوار لالو ماتون مَا لَوْنُهَا قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاطرنا خر صفر الناظرين قالوا لنا ربك يميّل لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے انتظار کیجیے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو مسا نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بچڑی بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجیے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسا نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو انہوں نے کہا اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجیے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کی ہو کیونکہ بہت سی گائے ہمیں ایک دوسرے کے مشاعرے پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ گائے کام میں لگی ہوئی نہ ہو نہ تو زمین جوتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دی غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں وضاحت طبی جی حق سنہری رنگ کی گائے جس سے کام نہ لیا جاتا ہو ان کے نزدیک مقدس تھی انہوں نے سمجھا کہ واقعی اس میں کرامت ہوگی فضبا ہاں کا فعلوم اسرائیلی روایت ہے کہ اس قسم کی گائے انہیں کھال بھر کر سونا دینے سے ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کوئی بھی گائے طبح کر دیتے تو کام ہو جاتا لیکن انہوں نے اللہ کے حکم میں بیجا سوالات اور قریب کی اس وجہ سے مشکل میں پھنس گئے وبا کادو یا یعنی اتنی زیادہ قیمت دیکھ کر اور اپنی رسوائی کے خطرہ سے مضبح کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن انشاءاللہ کہنے سے توفیق مل گئی وإذ قتلتم نفسا فالدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم مخرج فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم صُمَّت نَقَصَت قُنُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَفُورُ مِنْهُ النَّبْعُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَغْدُو مِنْ خَشْيَتِنَا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 یا ان سے بھی زیادہ سخت اور پتھر تو بازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے دریا پھوٹ نکلتے ہیں اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور خدا تمہارے امنوں سے بے خبر نہیں وضاحت جس قصے میں فیصلہ کے لیے گائے تباہ کرنے کا حکم ہوا تھا یہ اس کا ابتدائی حصہ ہے بعد میں اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ مقصود بیان کے دو اہم امور واضح ہو جائیں پہلا بنی اسرائیل کا احکام الہی میں بیجا جا مباحثے کی عادت اور دوسرا قیامت کو مردوں کی زندہ کرنے کی دلیل مِنْ لَمَا يَحْبِطُ مِنْ اللَّهِ اس آیت میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ پتھر بھی اپنے خالق کو پہچانتے ہیں اور اس کی حیبت سے گر جاتے ہیں قرآن نے تمام جاندار اور بے جان چیزوں کے متعلق بتایا ہے کہ وہ اللہ کی تصویر کرتی ہیں اور اس کے حضور سیدا کرتی ہیں اس بیان سے مقصود یہ ہے کہ انسان اپن و شکل میں سب سے بہتر ہوتے ہوئے غافل و نافرمان ہو جائے تو اس سے تو جانور اور پتھر ہی بہتر ہوئے <تصفح> ما يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون واذا لقوا الذين هاواو قالوا آمنا واذا خنا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فضح الله عليكم ما جئتم به ان ربكم اطلع تعقلون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 اہل مدینہ نے آخری نبی کی بشارت یہودیوں سے سنی تھی وہ جب مسلمان ہوئے تو یہودیوں کے پاس یہ توقع لے کر جاتے تھے کہ انہی کے بتانے پر ہمیں اسلام کی طرف توجہ ہوئی یہ تو ضرور ایمان لے آئیں گے اللہ نے فرمایا ان سے ایسی امیدیں نہ باندھو یہ صدیوں سے کتاب اللہ اور انبیاء کا مذاق اڑاتے رہے ہیں پھر آیات میں تبدیلی کرتے رہے ہیں اپنے مطلب کے معنی بیان کرتے تھے اور الفاظ بھی بدل ڈالتے تھے اور علئے اسلام نے ان کی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ ان میں لفظی اور معنوی دونوں قسم کی تحریف ہو چکی ہے یہود ایسے بزدل تھے کہ اپنی مسلمانی ظاہر کرنے کے لیے نبی کریم کی وہ بشارتیں بیان کرتے جو تورات میں تھیں لیکن ایک دوسرے کو مرامت کرتے کہ یہ خاص بیان کرتے ہیں تم مسلمانوں کو قیامت کے گواہ بنا رہے ہو ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فضيل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به صبرا قليلا فضيل له من بي لَّهُمْ مِمَّا <يَفْسِبُون> اور بعض ان میں ان پڑھ ہے کہ اپنے خیالات باطل کے سوا خدا کی کتاب سے واقف ہی نہیں اور وہ صرف زن سے کام لیتے ہیں تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کریں ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں یہود کا ایک طبقہ بالکل جاہل تھا ان کے پاس جھوٹی آرزویں تھیں کہ جنت یہودیوں کے لیے ہے اور بزرگوں کی سفارش سے ہی کام چل جائے گا فوائد الدین الکتاب یہود کا دوسرا طبقہ تعلیم یافتہ تھا دیکھ کر رقم بھے مَدَا مَنْ اور کہتے ہیں کہ دودھ دو کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی ان سے پوچھو کیا تم نے خدا سے اقرار لے رکھا ہے کہ خدا اپنے اقرار کے لے کر نہیں بلکہ تم خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں متلق علم نہیں ہاں جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ دکھ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں اور جو ایمان لائے اور نیک کام کریں وہ جنت کے مالک ہوں گے اور ہمیشہ اس میں ایس کرتے رہیں گے وضاحت وم تمس اتنی خرابیوں کے باوجود یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اگر ہم جہنم میں ڈالا بھی گیا تو زیادہ سے زیادہ سات دن قید ہوگی کیونکہ اس دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے ہزار سال کے بدلے میں صرف ایک دن وہاں رہیں گے پھر جنت میں آباد ہو جائیں گے کوئی چالیس روز کہتا تھا کیونکہ بچرے کی پوجا اتنے دن ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا قانون عادل یہ ہے کہ جن لوگوں کی نیکیاں کفر و شرک کی وجہ سے ہو اور ان کے چاروں طرف گناہ ہی رہ گئے ہیں وہ ہمیشہ آگ میں گھرے رہیں گے اور مومنین صالحین ہمیشہ جنت میں آباد رہیں گے حدیث سے ثابت ہے کہ کفر و شرک کے علاوہ جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اگر ان پر توبہ اور استغفار نہ کی جائے تو گناہوں کی سزا بھگت کر توحید اور نماز کی وجہ سے مومن آزاد ہو جائیں گے پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں آباد ہو جائیں گے وہ سان کو مساکین کوئی مسکانات ثُم إلا اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتے داروں اور یتیموں اور ممتازوں کے ساتھ برائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھر کر پھر بیٹھے وزر اللہ, اللہ کی عبادت کا مطالبہ بنی اسرائیل بلکہ تمام امتوں سے اس طرح کیا گیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت قبول ہوگی جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو حدیث قدسی یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے انا امنا کہ عبادت میں جتنے حصے دار بنائے جاتے ہیں میں ان سب سے زیادہ بے پرواہ ہوں یعنی مجھے اپنے حصے کی بھی ضرورت نہیں وَبِن اللہ تعالیٰ کے حق کی عبادت کے بعد ماں باپ کا حق خدمت ہے اس میں کوتا ہی مجھے ہلاکت ہے لیکن جہاں اللہ اور رسول کی نافرمانی ہوتی ہو اس میں ان کی اطاعت حرام ہے یہاں عدل کے بجائے احسان کا حکم دیا ہے کہ ان کی مہربانیوں سے بڑھ کر دل جوئی اور خدمت کرو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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتسجون فريقا منكم من ديارهم تواهرون عليهم بالإسم والعدمان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون بوعظ الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا أخزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عن ما تعملون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 حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب خدا کے بعض احکام کو تم مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت آزاد میں ڈال دیے جائے اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے قافر نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی سننا تو ان سے آزاد ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی وزاحت و معاملات کی اصلاح کے لیے بنی اسرائیل کو جتنے احکام دیے گئے انہوں نے سب کی مخالفت کی صرف رشتے داروں کو دشمن کی قید سے رہائی کے لیے تاوان دے دیا کرتے تھے حالانکہ انہیں دھنتے نکالنے اور قید کرانے والے خود ہی ہوتے تھے احکام شریعت کے انکار کے ساتھ ایک آدھ حکم مان لینے سے ایمان نہیں بنتا بلکہ اس من مانے پر دنیا میں بھی ذلت و خاری کی سزا ہے اور آخرت میں تو سخت عذاب ہونا ہی ہے دنیا بال آخر یعنی انہوں نے ہمیشہ دنیا بنانے کی کوشش کی خواہ اس کے لیے آخرت برباد کرنی پڑے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَحَرَابِنٌ بَعْدِهِ بِالْرُسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِنُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اَسْتَكْبَرُتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبُتُمْ وَفَرِيقًا ت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 تو تم سرکش ہو جاتے رہیں اور ایک گروہ امبیا کو تو جھٹلاتے رہیں اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے اور کہتے ہیں ہمارے لیے نہیں بلکہ خدا نے ان کے کف کے سبب ان پر لانت کر رکھی ہے بس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں وزاحت وہ آنا سب مریم بجینات بجینات حق کے واضح نشانات کو کہتے ہیں ہاں وہ بادل احکام کی صورت میں ہوں یا معجزات کی شکل میں عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کے واضح نشان ان کے معزاد تھے انہیں جہادی آدمی کی طرح باتیں کرتے تھے مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا تھا مادرزات اندھے اور کوڑی پر ہاتھ پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتے تھے اور لوگ جو کچھ گھر سے کھا کر آتے یا محفوظ کر کے رکھتے وہ بتا دیا کرتے تھے اور مردوں کو زندہ کر کے ان سے باتیں کرتے تھے قرآن نے بتایا ہے کہ یہ سب کچھ ان کے اپنے اختیار کی بات نہ تھی بلکہ ازن الہی تھا, مجلس مجلس کا دخل ہوتا تھا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ روح القدس سے مراد فرشتہ جبرائیل ہے وہ ہر جگہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہتا تھا جیسا کہ سورا نہ کہہ دو اس قرآن کو روح القدس یعنی جبرائیل نے تیرے رب کی طرف سے اتارا ہے اور شاعر حضرت حسان کے لیے دوسری روایت میں جس گروہ انبیاء کی یہود نے تقسیب کی ان میں عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں اور جس جماعت انبیاء کو شہید کیا ان میں علیہ السلام اور علیہ السلام ہیں آیت میں یا یعنی تم نبی کے قتل کی سازشیں کرتے ہو وقالو قلوبنا فخر سے کہتے تھے کہ ہمارے دل اپنے عقیدے کے بلاف بلاف میں محفوظ ہیں ان پر تمہارا قرآن اثر نہیں ڈال سکتا اللہ تعالیٰ نے فرما حق بات کا اثر نہ ہونا فخر و خوبی کی بات نہیں بلکہ یہ علامت ہے کہ ان پر اللہ کی لانت ہو چکی ہے وَلَمْ جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مصدقٌ لِّبا فلما داءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله فإن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فضاءوا بغضب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 یعنی اس حسد سے کہ خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے خدا کی نازل کو ہی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب برائے غضب میں مبتلا ہو گئے اور کافروں کے لیے ذریع کرنے والا عذاب ہے کفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بےد سے پہلے یہودی لوگ بڑی بے چینی سے آخری نبی کا انتظار کرتے تھے اور یہ راہ مانتے تھے کہ اے اللہ آخر زبان نبی کو جلدی بھیج تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر مشرقین عرب اور کفار پر فتح حاصل کریں اور ہماری ذلت و پریشانی ختم ہو کر عروج حاصل ہو لیکن آپ کی تشریف آوری کے بعد انہوں نے جان پہچان کر کفر کیا یعنی یہودیوں کو ایک کفر کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اس بات کا حسد ہوا کہ بنی اس حاق کی بجائے نبوت بنی اسماعیل کو کیوں دی گئی غضب یہود پر پہلے بھی تحریف کتاب اور قتل انبیاء کی وجہ سے غضب تھا اب آ حضور اور قرآن کے انکار سے غضب ہوا وَإِذَا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو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 ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم الرجل من بعده وأنتم صالمون وإذ أخذنا ميساتكم ورفعنا فوقكم الطوب خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. سمعنا في قلوبهم العجد قل اور موسا تمہارے پاس کھلے ہوئے موجات لے کر آئے تو تم ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے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 وضاحت بھی ایمان یہودی شرٹ اور کفر کے مرتکب ہو کر بھی ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اللہ نے فرمایا تمہارا ایمان کو بڑی حکم دیتا ہے یعنی کیا اس کو ایمان کہتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ قَادِشَةً مِنْ دُونِ الْنَّاسِ فَتَمَنَّمُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِ مُرْعَهُ بِالظَّالِمِينَ وَلَقَدْ ظَنَّهُمْ أَغْنَصْنَا عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْمَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يَعُودُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَعَهُ بِذِكْرِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَيُّهُمْ مُرْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس دیتا رہا اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان کو دیکھ رہا ہے فتبنب الموت اگر تم سچے ہو کہ جنتی حل و قصور صرف تمہارے لیے ہیں تو موت سے ڈرنے کی بجائے اس کی خواہش کرو جنگ جہاد میں شرکت کرو چونکہ وہ اپنی بد آماریوں کے انجام کو جانتے ہیں اس لیے وہ موت کی خواہش نہیں کریں گے کہ وہاں بد انجام بھتنا پڑے گا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ یہ یہودیوں کو مباحدے کا چیلنج ہے یعنی اکٹھے ہو کر دعا کی جائے کہ جھوٹے پر موت آ جائے یہودیوں کو اس کی ضرورت نہیں ہو سکی نظران کے عیسائی بھی مباہلا سے ڈر گئے تھے دراصل دونوں گروہ اپنے آپ کو جھوٹا سمجھتے تھے قرآن مجید میں نیکی یا بدی کے بیان کے بعد جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی سکھ علیم خبیر یا بصیر ذکر ہوئی ہے وہاں نیک لوگوں کے لیے یقین دہانی مقصود ہوتی ہے کہ وہ انعام سے محروم نہیں رہیں گے اور گروہ کو تمبی کی جاتی ہے کہ وہ سزا سے بچ نہیں سکیں گے یہودی علماء اور پیروں نے عوام کو تو بیوقوف بنا رکھا تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں ہم سے لیا جائے گا اور جنت کے ہم ہی وارث ہیں لیکن وہ خود قیامت کی عدالت اور انصاف کے ترازو کو جانتے تھے مگر وہ دنیا کی لذتوں میں پڑ کر اتنے گرہن کر چکے تھے کہ دل پتھر ہو گئے تھے اب انہیں دنیا میں رہنے کی سب سے زیادہ حرس تھی کہ یہاں کے مزے لوٹتے رہیں اور عذاب آخرت سے محفوظ رہیں وہ میر الزین اشرق وہ مشرقین جو قیامت کو نہیں مانتے ان کی ساری محبت اسی زندگی سے ہوتی ہے لیکن یہ عمر کی مشرقین سے بھی زیادہ تھی مزاح اگر انہیں ہزار سال عمر مل جائے پھر بھی عذاب سے تو نہیں بچ سکیں گے اس لیے ہرس نیک کمال کی ہونی چاہیے نہ کہ فضول زندگی کی قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله ولا قلبك بإذن الله مصدقا بين يديهم هدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ربي قال فإن الله عدو للكافرين کہ جو شخص کا کا دشمن ہے اس غصہ غلط ہے کیونکہ اس نے تو یہ کتاب خدا کی حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان باروں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے جو شخص خدا کا اور اس کے فرستوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا خدا دشمن ہے وضاحت <سؤال> دفعہ یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے آپ نے ان کا صحیح جواب دے دیا وہ کہنے لگے اگر آپ کے پاس اور فرشتہ آتا تو ہم آپ پر ایمان لے آتے جبریل ہمارا دشمن ہے ہمارے بڑوں پر عذاب لاتا رہا ہے اس موقع پر یہ آئے نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا اگر وہ قرآن لایا ہے تو اللہ کے حکم سے لایا ہے قرآن میں تورات کی مخالفت نہیں بلکہ اسے سچا کہتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے اس میں ہدایت اور خوشخبری ہے اس لیے سے دشمنی معقول بات نہیں یہودیوں نے صرف جبریل سے دشمنی کا اظہار کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس کا دشمن وہ اللہ کا بھی دشمن اور تمام فرشتوں اور رسولوں کا دشمن ہے یہودی نکائن سے محبت رکھتے تھے فرمایا و و جو جبرائیل کا, دشمن ہے, وہ کا بھی دشمن ہے اس لیے کہ ان سب کی ایک ہی بات ہے اور آپس میں اتفاق ہے سب خدا کے حکم پر چلتے ہیں جو ان میں سے کسی ساتھ اللہ تعالیٰ ان کافروں کا دشمن ہے وَلَقَدْ أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا رَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَثَّرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُ الْحَلْمٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مَصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ قُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْرَمُونَ اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی ہیں اور ان سے انکار بھی ہی کرتے ہیں جو بد کردار ہیں ان لوگوں نے جب خدا سے عہد واسط کیا تو ان میں سے ایک کسی چیز کی طرح پھینک دیا حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آخر و ذوا آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں وضاحت کتاب اللہ برا اللہ آخری. کی کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پرواہ نہ کی اس کی طرف توجہ ہی نہ کی کتاب اللہ کا ظاہری ادب بھی ضروری ہے کہ اسے پاک ہاتھوں سے اٹھایا جائے پاؤں کے برابر نہ رکھا جائے بلکہ اونچی جگہ پر رکھا جائے اسے تکیہ نہ بنایا جائے اس کی طرف قریب سے پیٹ کرنا بھی خلاف ادب ہے لیکن دور بیٹھے ہوئے ہوئے یا چلتے پیٹھ نہ ہونے دینا اور الٹے پوچھ چلنا تکلف ہے بحالت جنابت تلاوت بنا ہے اور جنڈی اور حائضہ مصحف کو چھو بھی نہیں سکتے اگر کوئی شخص ظاہری آداب کا بہت خیال رکھتا ہو لیکن اس کو سمجھنے کی فکر نہ کرے اور اس کے احکام کی پرواہ نہ کرے تو اس نے در حقیقت اس کو پیٹ دیا ہے. تورات کا ظاہری ادب تو کرتے تھے لیکن عملی زندگی میں اسے بیکار بنا رکھا تھا ये ये ये کہ انہوں نے کتاب اللہ کو پیٹ پیچھے پھینک دیا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر بما أنزل على الملكين بباب لهاروت وظاروت وما يعلم عالم أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضوه وترفعه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من حضریات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی حکومت پر جھوٹ بول کر شیاطین پڑھا کرتے تھے اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی اور نہ ہی جادو دو فرشتوں پر اتارا گیا بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے شہر بابل میں یعنی ہاروت اور, مارو اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آسمائیں تم کفر میں نہ پڑھو غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی بی میں جدائی ڈال دیں اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچا دے اور فائدہ کچھ نہ دے دے اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور جس چیز کے عبض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کاش وہ اس بات کو جانتے اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے ہاں سے بہت اچھا سلا ملتا واقف ہوتے وزاحت ملک, سلیمان نے ملک سلیمان کا معنی سلیمان کے دور حکومت میں کیا ہے لیکن شیاتی کا ان کی حکمرانی میں جادو کی تلاوت کرنا اور لوگوں کو تعلیم کی بات ہے جس سے ان کی بے اور انتظامی کمزوری ظاہر ہوتی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے ساتھ حکومت بھی بخشی تھی جن انسان اور پرندے ان کے تھے وَخُشِرَنِ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ <وَطُعِيرٌ> سورہ نحل اور کے کے سامنے ان کے لشکر پیش کیے گئے جن میں جن انسان اور پرندے سورہ اور جن ان کے متی ہو چکے تھے کوئی تعمیر کرتا تھا اور کوئی سمندر سے موتی نکالتا تھا اور خطرناک دیو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے علامہ کثیر کی تحقیق کے مطابق حرف آلہ کانے کا معنی کا شامل ہو گیا ہے یعنی شیاتی حضرت سلیمان کی حکومت کے بارے میں جھوٹ بول کر جادو پیش کرتے تھے یعنی وہ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان جادو کے زور سے ایسی حکومت کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی کی تردید میں فرمایا ماں کفر سلیمان کفر سلیمان, سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر کا کام نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے یہ کفر کیا تھا اس میں دوسرا اسکال یہ ہے کہ بنی اسرائیل بیت المقدس فلسطین میں آباد تھے اور بابر عراق کا مرکز تھا جو سلطنت سلیمان سے باہر تھا کیونکہ ان کی سلطنت فلسطین شرک اردن اور شام کے کچھ حصہ پر مشتمل تھی بنی اسرائیل اجازت کی تعلیم کے لیے دشمن ملک میں جانا بھی مشکل تھا دراصل یہ معاملہ دور سلیمان کا نہیں بلکہ ان کے زمانہ سے تقریباً تین سو سال بعد یمیاہ نبی کے زمانے میں جب بخت نصر نے حملہ کیا اور بیت المقدس کو تباہ کر دیا اور توات کے تمام نسخے جلا دیے اور قطر عام کے بعد بچے ہوئے ستر ہزار یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل میں لے گیا تو شیاطین کو اس قیدی اور غلام قوم کو بہکانے کا خوب موقع ملا جادو تصنیف کر کے ان کو باقاعدہ تعلیم دی زرعیل اور جاہل لوگ ہمیشہ اپنی مشکلات کا حل ٹوٹ ٹوٹے <تصفح> اور کالے علم میں ڈھونڈتے ہیں آخر بنی اسرائیل کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ سلاوان علیہ السلام جادوگر تھے اور جادو آسمانی علم ہے جس کو مقدس فرشتے جبرائیل اور نکائل لائے تھے حالانکہ یہ باتیں شیطان کا جھوٹ تھیں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہاں ماں موصولہ ہے یا نافیہ ماں کو موصولہ ماننے سے دو اعتراضات وارد ہوتے تھے کہ جادو کے علاوہ ماں کون سا علم مراد ہے اور دوسرا یہ کہ تعلیم سحر شیطانوں کا کام ہے اور وہ کر ہی رہے ہیں اس کے لیے پاکیزہ فرشتوں کو بھیج کر کون سی کمی پوری کی گئی ہے جن مفسرین کی نزدیک ماں موصولہ ہے وہ اس کا جواب میں یا تو ایک قصہ پیش کرتے ہیں کہ فرشتوں کے نیکی پر فخر کرنے کی وجہ سے انہیں آزمائش میں ڈالا گیا اور منتخب فرشتے حارود و معروف آخر بدکاری میں مبتلا ہو گئے اور زانیہ میں اوت پرواز پیدا ہو گئی اور کہ خیر اور شر کے دونوں پہلو موجود تھے وہ جادو کے دفیلیا کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا اور جادو کی طرح برے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا تھا اور حاروت و ماروط فرشتوں پر اس لیے نازک کیا گیا کہ لوگوں کی آزمائش کی جائے بنی اسرائیل نے کیا اس لیے مورد ہوئے. یہ جواب بھی اس وجہ سے فِي مِن یعنی یہودیوں کو معلوم تھا کہ جس نے بھی اس علم کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں آیت کے اس ٹکڑے سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ اس علم کی خریداری میں دنیا آفرت کا کوئی نفع نہیں بلکہ پورے آیات میں خیر کی طرف اشارہ بھی نہیں ملتا اور آزمائش کا کام اگر برائی کی اور کفر کی تعلیم کے ذریعہ ہو تو یہ شیطان اور اس کی ضروریت کا کام ہے فرشتوں کی ذمہ ایسے برے کام نہیں لگائے جاتے بعض مفسرین نے ماں کو نافیہ مانا ہے علامہ ابن کثیر نے اس کی تعریف کی ہے اور اس کے حق میں علامہ قطبی کی رائے اور حضرت ابن عباس کا قول پیش کیا ہے علامہ مصر احمد شاکر نے تاریخ جلد نو صفا پینتی پر بڑی عمدہ بحث کی ہے اور ماں کا نافیہ ہونا تسلیم کیا ہے ان مفسرین کے نزدیک ہارو تو مارو سیاتی تھے جو آیت میں لفظ شیاتی سے بدل واقع ہوئے ہیں اور ماں انضرا ملکین جملہ مترجہ ہے جو اس لیے لایا گیا کہ یہودیوں کے یہ عقیدہ باطل کی تردید کی جائے کہ جادو جبرائیل ابراہیل پر نازل ہوا تھا اس ترکیب کے لحاظ سے آیت کا معنی یہ ہے کہ حکومت کا کفر نہیں کیا اور نہ ہی یہ جبرائیل و پر نازل کیا گیا ہے بلکہ شیاتی نے کفر کیا کہ بابل شہر میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے ان کے بڑے استاد حالت و معروف تھے جو طالبوں کو پکا کرنے کے لیے پہلے یہ کہتے کہ ہم تو آزمائش ہیں تم کفر نہ اختیار کرو طالب کہتے خواہ وہ کفر ہے ہم تو ضرور سیکھیں گے